جواب دیتے ہیں یہ باقی جواب دیتے ہیں جہاں کوئی بڑی کبر ہو نا یا بڑے بود ہوں وہاں کون ہوتے ہیں شاعتی یہ پکارتے ہیں اور شیطان ایسا ایسا جواب دیتے ہیں سمجھے چنانچہ کبھی خام میں اشارات ہوتے ہیں کبھی مشکل حل ہو جاتی ہے اس صورت میں پھر میں بقیت نالحم قرآنہ یہ شیطان ہیں یہ ساری حرکتیں وہی کرتے ہیں یہ سب شعطین کی شرائط ہے یہ مسلح کر دیا نے شیطان قرآن دوسرا رب پہلی صورت کے آخر میں اعراز المشرقین ان رسول کا بیان تھا اس میں ان انلقرآن ہے پہلے مشرقین کا کس سے راز تھا اب کس سے راز ہے قرآن سے خلاصہ تمہین ما ترغیب چار در لقلیہ ہر دریل کے بعد تخویف شکوے طریق تبلیغ تین شبہات کے جوابات اور ضمن ایک دلیل واحد کا بیان ہے چلیے تنزیل من الرحمان الرحیم تمہید ما ترغیب لکھ لو اور تنزیل من الرحمان کے نیچے لکھ لو مبتدا آگے کتاب ان کے نیچے لکھ لو خبر آپ جی ترقیم میں بتاتا ہوں اور معنی بھی سمجھاتا ہوں تنزیل کا معنی لکھو المنزل تنزیل بہ ال ہے المنزل آپ دیکھو جی معنی سمجھو المنزل وہ چیز جو اتاری گئی ہے رحمٰن رحیم کی طرف سے وہ چیز کیا ہے وہ کتاب ہے وہ کیا ہے مبتدا پہلا ہو گیا کتاب ان کا ہو گیا خبر ہو گیا من الرحمٰن الرحیم کتاب یہ مبتدا خبر ترکیب آ جی. تنزیل کے ساتھ لکھو کیفیت نظول تمید مات تقریب تو سمجھ گئے نا نزول نظول آہستہ اتری رحمان کیا ہے جی منزل اور کتاب کیا ہے جی منزل فصل یا تو ہو صفات منزل منزل کے یہ صفات ہیں قرآن عربی عربیان کے نیچے کا لکھو لسان منزل جو کتاب اتری ہے اس کی زبان عربی ہے اب جی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 کتاب کی صفت نمبر ایک ہے جدا جدا کی گئیں واضح کی گئیں ایتیں اس کی قرآن عربیان درا حال کہ یہ کتاب قرآن عربی ہے صفت نمبر دو ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں مصطفی دین بشیر و بشیر کیا ہے جی صفت نمبر تین نظیر کا ہے صفت نمبر چار چاروں سفتیں ہیں منزل کی تو یہ صفات کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو مانتے یا نہ مانتے ان صفات کاملہ کا تقاضا کیا تھا قرآن میں لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہے فآ صاحب یہ اعراز ان القرآن ہے زجر ہے بہ کیا اکثر ان نے کپار نے پو نہیں سنتے و شکوا ہے اور اناد کہتے ہیں کہ ہم تمہاری باتیں نہیں سنتے کچھ نہیں سمجھ آتا ہمارے دل محفوظ ہیں پہلے پڑھ چکے ہو نا کہتے تھے قلوب ہمارے دل محفوظ ہیں اللہ نے فرما محفوظ نہیں ملون ہے کیا ہے اور کالو شکوہ اور اور کہتے ہیں دل ہمارے بیچ پردوں کے ہیں اس چیز سے کہ بلاتا ہے تو ہم کو تو اس کے اور ہمارے کانوں میں کہیں جی ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے بڑا کامل انہ میں ہمارے سامنے آ ہمارے سامنے نہ آ تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کے قامل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 میں ہوں بے انسان تم جیسا انسان ہوں عربی ہوں تو میری بات کیوں سمجھ جاتی تم کہتے تو پردے ہیں آپ فرما دیجیے سوائے نہیں میں بشار ہوں مصر تمہارے یوہا الیا یہ دلیل واحد وہی کی جاتی ہے طرف میرے اس مضمون کی کہ سوائے استنی معبود تمہارا معبود کیا ہے ایک ہے بشار ہوں اور صاحب واہی ہوں پستقیم و اصول کامیابی پر سیدھے چلو طرف راہ سیدھی لی تو اللہ مل جائے گا واسطہ فرو اصول کامیابی نمبر کتنی جی دو وبا مشرقین انجام شرک سیدھے نہ چلے تو انجام شرک سن لو ہلاکت مشرقین کے لیے اللہ زین لا یو تک علامات مشرقین پہلی علامت یہ ہے کہ نہیں دیتے وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو اب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ مشرقین پہ تو جب زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے مرا تو مطلق خیرات لو چاہ لو مطلق خیرات لو کہ وہ خیرات نہیں کرتے جیسے دوسرے مقام پہ فضال نے فضال کلتی یتیموں کو کیا دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں خارج نہیں کرتے ان کے پاس یا زکوۃ سے مراد لو پاکی ذریع یعنی اپنے دل کو شرک سے پاک نہیں کرتے ان کے دل میں نجاست ہے نا شرکی اس سے پاک نہیں کرتے اپنے آپ کو اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں یہ دو علامتیں بتائیں گی مشرقین کی اب مشرقین کے بعد مومنین کو بشارت ہے ان اللہ ذیل بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے ثواب ہے غیر ممنوع جو مکتو نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا ان دلی نقل برے اس میں تفصیل نعمتوں کی تفصیل نعم آپ فرما دیجئے کیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں کی مقدار میں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 دو اور کئے زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے و بارک فیح نمبر تین اور برکتیں کی زمین کے اندر و قدر فیحا کواتا نمبر کتنی اور تجویز کی زمین کے اندر روزیاں فی اربات جام چار دنوں کے اندر یہ چار دن کیسے ہوئے دی وہ دو پہلے ملا کے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 حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیلون کو جواب پورا مل گیا پھر فرمایا توجہ فرمائی طرف آسمان کے کہ یہ وغیرہ کی تحقیق آ چکی ہے یا نہیں وہ پہلے سپارے میں کہ زمین پہلے پیدا ہوئی آسمان یہ تحقیق پہلے پڑ چکے ہوئے پہلے سپارے توجہ فرمائی لے کے آسمان کا مادہ کیا تھا جی دکھان دھواں تھا اسی دھویں کے مادے سے آسمان بنا چنانچہ قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے لگے گی نا پھر یہی آسمان کا بن جائے گا پھر دھواں بن جائے گا ختم ہو جائے گا دراحلے کو دھواں تھا پس پر میں اس کو اور زمین کو دونوں کو احتیاط رہا آ جاؤ احکام تکوینیہ کی طرف یعنی نیچے لکھو زمین آسمان کے لیے احکام تشریعہ ہیں یا تکوینیہ ہیں احکام تشریعہ ہمارے ہے نماز روزہ وغیرہ زمین آسمان کے احکام تکوینی ہیں کہ زمین دیکھو نباتات اگاتی ہے تشمہ ہے اس کے اندر آسمان سے مین برستا ہے سورج چاند سارے یہ احکام ہیں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 ہر آسمان کی طرف اپنے احکام بھیجے کیا بھیجے جی آ فرشتوں کے ذمہ لگا دیے کہ آسمانوں کے اندر فرشت انتظام سنبھالے اور بھیجے ہر آسمان کے اندر اپنے احکامات فرشتوں کے لیے اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو کس کے ساتھ چرا کون ہے جی چاہے ستارے لیچے ہو پھر بھی زینت ہے وہ حفظہ۔ حفظا سے پہلے مقدر ہے وہ حفظ ناحا اور آسمان کی مکمل حفاظت کی کیسے لی جی؟ اس شیاطین کی چوری سے آسمان کی حفاظت کیسے ہوئی شیاطین ہی چوری کرنے جاتے باتیں تو ان کو شہابِ ثاقب رکھتا ہے ذال کا تقدیر و عزیز یہ تدبیر ہے اس ذات کی جو غالب ہے جاننے والا ہے فین آرضو یہ زاجر بھی ہے تخویف دن بھی, بھی ہے اے میرے محبوب بس اگر اعراز کرتے ہیں تجھ سے قرآن سے تو کہہ دیجئے ڈرا چکا ہوں میں تم کو آفت سے عذاب سے عذاب سے, عذاب سے مثل عذاب عاد و سمود کے عز جاتو حال اجمال لکھو حال اجمالی مشترک حال اجمالی مشترک ان کا اجمالی حال مشترک یہ تھا کہ اے ان کے پاس رسول ان کے آگے بھی پیچھے بھی بھئی آگے پیچھے کا معنی یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی کیا جیسے شیطان نکاح کا تھا کہ میں گمراہ کرنے کے لیے کیا آگے پیچھے آؤں گا آگے پیچھے آؤں گا تندے کا ایک مولوی صاحب کی میں بات نہیں مان رہا تھا تو میرے سامنے آ گیا پاؤں پہ ہاتھ رکھا میں ادھر مڑ گیا پھر ادھر آ کے پاؤں پہ ہاتھ گیا ادھر مڑ گیا پھر آخر منوا کے چھوڑا یہ ہے آگے پیچھے آنے کا منع ہر ممکن کوشش کرنی سمجھے جب آئے ان کے پارسول ان کے آگے ان کے پیچھے ہر ممکن کوشش کی و کالو اور کہنے لگے رسول یہ کہ نہ عبادت کرو کسی ایک سوائے اللہ کے یہ رسول انہیں کہا ان سب کو آد کو بھی اور کس کو بھی سمو دونوں کو کالو لو ربنا یہ جواب مشترک ابھی دونوں کی اکٹھی بات ہے کہنے لگے اگر اگر چاہتا رب ہمارا تو اتارتا فرشتوں کو ہم بشر کی بات نہیں مانتے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 ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار پہلی بہار کیا تھی طالبان کی حکومت ہاں؟ کہ جہاں نظام اسلامی تھا ہر جگہ نظام اسلامی ہونا چاہیے قرآن حدیث کا قانون بھی دیکھی تھی قرآی بہار سنتے پہ قائم تھے جہاں لے لو نہ ہر جگہ ایسے ہو یا نہیں آمین کرو ہر جگہ ایسے فارسلالہ مریم سر سرا کیفیت عذاب ہم نے عذاب بھیجا وہ ایسا عذاب تھا جی تند ہوا بھیج دی یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے نہیں تو اللہ نے اس نعمت کو ان کے حق میں کیا بنا دیا عذاب بنا دیا فار سر نالم ری ہنسر کرا اور ہے کیا سب آ... سر نالم سب آ لیال و ثمانیہ ایا سب آلیالم و ثمانیہ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 کھجور اترا پڑے ہوئے تھے کیفیت دا بھی دنیاوی بھی. بس بھیجی ہم نے ان کے پر بڑھوا تند بیچ ان دنوں کے جو منحوس تھے ان کے حق میں ناح سات علئے ان کے حق میں منحوس تھے وہ پورے آٹھ دن جو تھے صرف ان کے حق میں منہوس تھے یا ہمارے حق میں منوس ہوئے اب آٹھ دن تو ہمارے پاس ہر وقت آتے ہیں تو ہمارے یہ کا منحوس ہیں حالانکہ حضور کا حضور کا فرماتے ہیں لاتب ودا کب فرماتے ہیں اور زمانے کو گالی نہ دیا کرو تو ہم نہیں منحوس کہیں گے کون کے ہاتھ میں منحوس اچھا جی تو دھوا بھیجی بھائی ان دنوں کے جو منحوس تھے ان کے اوپر لے ہم حکمت ارسال رہی تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں والا عذاب الآخرت انجام وخروی عذاب آخرت کا زیادہ ہی رسوا کن ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے یہ کن کا حال تھا جی آج کا اب سمود جی شکوہ قوم سمود رہے سمود تو پس رہنمائی کی ہم نے ان کی یہاں ہدایت کا معنی اراد و طریقہ یہ عیسال المطلوبہ ہے صرف رات اتری ہم نے راستہ دکھا دیا کہ اس پہ چلو لے نہیں چلے بس پسند کیا اس نے گمراہی کو اوپر ہدایت کے اندھے ہونے کو یعنی گمراہی کو ہدایت پہ فاخذات فا ہم کیفیت عذاب پس پکڑ لیا ان کو سائے کا توذاب رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے سائے کڑک اوپر سے کڑک نیچے سے زلزلہ بے ماں جب سے بُون ب صباب اس کے کشت کرتے تھے و نجین اللہ عمر و انجام متقین نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو مومن تھے اور تقوا اختیار کرتے تھے یہ اسباب نجات ہیں ایمان و تقوا دو و یوم یو شرواداء اللّہ اللہ میرے محترام یہ تو خدا کے دشمنوں کا انجام دنیاوی دیکھا آد و سمود خدا کے دشمن تھے علی ان کا انجام دنیا بھی دیکھ لیا اب اخروی کی بات یوم یوشار و تخویف اخروی اور کیفیت حشر مشرقی کیفیت حشر مشرقی اور جیسے اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن طرف نار کے طرف نار کا کیا مطلب ہے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 آ معنی ٹھیک ہے جی پہلے مانا نہیں بنتا تھا اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن میدان حساب میں علنار دو ذخیرہ لے جانے کے لیے قوم یوزاؤ پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی کیا بنائی جائیں گی جو بڑے بڑے گمراہ بدماش ہوں گے وہ کیا ہوں گے جی آگے آگے کیا ہوں گے آگے آگے پھر ان کے دو نمبر تین نمبر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 کانوں سے ٹی وی کے ڈرامے سنتے رہے آنکھیں بھی گواہی دیں گی کہ دیکھتے بھی رہے وہ جلود و اور چمڑے بھی گواہی دیں گے یہ سارے اعضا ساتھ ان چیزوں کے عمل کرتے تھے وہ کالول جلود ہیں یا جلوس کے مراد آزاد لکھو مطلع اور کہیں گے اپنے اعضا کو اس کو کہتے عموم المجال مجازی مانا ایسا عام لو کہ حقیقت کو شامل ہو جائے اور کہیں گے اپنے اعضا کو جلوس کون آگا۔ کیوں گواہی دی تم نے اوپر ہمارے وہ کہیں گے بلایا ہے ہم کو اللہ نے جس نے بلایا ہر چیز ناطق کو کلّا شعر کے نیچے کا لکھو ہر چیز ناطق ضرور لکھو کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری چوکن کو بلوایا ہے کیا کہ تمہاری کالین بولتی ہے بولتی کیا ہے ہر چیز ناطف تو جس ذات نے ہر ناطق چیز کو بلایا ہمیں بھی بلا دیا اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ اور اس کی طرف تم لوٹائے گئے ان مزارے بمان ماضی ہے کیونکہ بات قیامت کی ہو رہی ہے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 لیکن گمان کیا تھا تم نے املان عملا لکھو یہ عمل میں دلیری کرتے تھے نا لیکن گمان کیا تھا تم نے عملان یعنی تمہارے طرز عمل سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سے تمہارے اعمال کو نما تا ملو یہی تو تمہارا برا گمان تھا اللہ جو کہ تم نے کیا اپنے رب کے ساتھ اردا اس نے تمہیں تباہ کیا یہ جو تمہارا برا گمان تھا نا اللہ کے متعلق خدا کیا دیکھ رہا ہے اس نے اردا کم تباہ کیا ازالکم ضالکم کو مبتدا ہے اردا کم کیا ہے خبر ہے ہو گیا تم تباہ ہونے والے بات ہے یس برو اللہ فرماتے ہیں پس اگر صبر کریں پھر بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے وہیںست بو اور اگر معذرت کریں پس ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی فما هم من المت معافیاں مانگیں معذرت کریں تو ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی بکنالحم قرآن سبب گمراہی اور دعو صورت یہ گمراہ سل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے بس شیطان ہر وقت ان کو اکساتے رہتے ہیں تو نیکی کا خیال ہوگا تو شیطان نیکی نہیں کرنے دے گا اور مقرر کیا ہم نے واسطے ان کے کیا قرآن من ساتھ رہنے والے شیاطین وہ آساری زبان یادیں جٹ کیا ذرے ہر وقت جٹ ہوں مقرر کیا ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین انہوں نے مزین کیا ان کے لیے ماں بہن ہیں دی با خلفہم اگلے پچھلے سب برے اعمال مزین کر دیے کہ ماں بہن احدیم ہیں خلف ہم کو من اگلے پچھلے اگلے پچھلے سب برے اعمال نے مزین کر دوں اور ثابت ہو چکی ان کے اوپر بات عذاب کی فی او ما من فی بمن ما سات پہل امتوں کے